بسم اللہ الرحمن الرحیم صحمد اللہ, صلی اللہ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت کے نیم وسلم موجود تمام خاران کو اور باقی باقی تمام سامعین کو بھی شمت سے در سے ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں گرمی آج آشم ایک نئے باب شروع کر رہے ہیں باب و ہاں جی اسلام کے جو ہے بنیادی فروغی اقامات میں سے پہلا نماز تھا الحمدللہ وہ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا دوسرا جو ہے باب الزکت تھا وہ بھی الحمدللہ للہ آپ لوگوں تک پہنچ چکا بیس درسوں میں اور آج جو ہے باب ال سوم اور اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ہے تو سوم کے معنی جو ہے لغت میں اصل عربی ڈشنری کے لحاظ سے خود کو روکے رکھنے میں امساق کے معنی میں کسی بھی چیز سے روکے رہنے میں ڈشنری کے لحاظ سے لیکن جب فکر میں آتے ہیں تو مخصوص چیزوں سے مخصوص وقت میں ہاں جی خود کو روکے رکھنے کے معنی میں آتا ہے یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور ابھی آئیں گے مثلا اور اس کے حکم میں آنے والی چیزیں ہر قسم کی جنسی امور سے جیسے ابھی آئیں گے تفصیلات ان سے جو ہے خود کو روکے رہنا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہاں جی خود کو ان تمام کھانے پینے اور اس کے حکم میں آنے والی چیزوں سے خود کو روکے رہنا اس کو روزہ کہا جاتا ہے اے اس سے میں ویسے لغت میں ہر چیز سے روکے رہنے کے معنی میں اسوم الامسا خود کو روکے رہنا ہاں تو یہ اس کے لغوی معنی ہو گیا باقی جو ہے روزے کے بارے میں جو روزہ اسلام کے فروعی احکامات میں سے فروعی احکامات کے حکم یہ ایک بندہ اگر خدا نستہ روزے کی فرضیت کے انکار ہو جائے بولے اسلام میں کوئی روزہ واجب نہیں ہے اللہ تو پھر وہ مرتاد ہو جاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ہاں جی لیکن اگر انسان روزہ کے فرضیت کا قائل ہے بولتے ہیں روزہ واجب ہے اسلام میں اسلام کی خوری اقدامات میں سے واجب ہے لیکن جو ہے وہ روزہ رکھ نہیں رہے ہیں ہاں جی رخ اور خوپنی قصر اپنی قصرواری کا اپنے اس کو تاہی کا اقرار بھی ہے تو اس کو اس شہری اصطلاح میں جو ہے فاسق کہا جاتا ہے ہاں جی فاسق کو جس طرح اگر وہ توبہ کرے اور ان کمزوریوں کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ قضا پڑھیں روزہ جو کوئی قضا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بچے گا لیکن اگر جو ہے وہ توبہ بھی نہ کرے گناہ پر قائم رہے رضا توڑنے پر مسلسل تو اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت میں اس کو گناہ کا اس گناہ کو اس کو سزا دیا جائے گا ہاں جی اس کو صدا ملے گا قیامت میں کیونکہ ایک فرض ہے واجب حکم ہے اور اس کے انکار پر تو مرتب ہو جاتا ہے لیکن اس کے ترک پر جو ہے قبول ہے فرضیت کو مانتے ہیں اسلام کے فروئی احکامات ہونے کو مانتے ہیں اس کے واجب ہونے کو مانتے ہیں لیکن اس پر عمل اور نجانے دیتے ہیں تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے فاضق کو اس کے فزک کے حساب سے اگر توبہ نہ کریں اور اس کے جبران نہ کریں اپنی کمزوریوں کی ہاں جی قزا نہ کریں فوج شدہ دو دو کی تو پھر اللہ تعالیٰ کل اس کو قاب کرے گا اللہ ہاں جی سزا ہوگا اس کے لیے چونکہ خاص کے لیے سزا ہے تو یہ اس کی مختصر رقم ہے باقی روزے کی اہمیت سے جو ہے کوئی غافل نہیں ہے آپ کو یہیں سے اندازہ کرو اللہ کے پیارے اللہ تبار پیارے نبی نے فرمایا روزہ دار کی جو ہے منہ سے جو روزے کے حلم میں جو بادو آتے ہیں فرمایا اس نے وہ بہبو بھی اللہ تعالیٰ کو جو بھی بو آتے ہیں اس کے منہ سے تو وہ روزہ اللہ کی نظر میں مس کو سے بھی زیادہ پسندیدہ بو ہے جو خوشبو کی طرح ہے ان کے لیے حسن جو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ ہے باقی جو ہے اللہ کی پیارے نبی نبی فرمایاس فرحتان روزہ دار کے لیے دو خوشی ہیں ایک فرحت الند افطاری و فرحت العندر اََ علی اللہ ایک خوشی اس کو افطاری کے وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتے کہ پر کا تو انہیں اپنے فضل سے مجھے ایک دن جو ہے تیرے رضا کے روزہ رہنے کی فرض سنت جو بھی ہیں رہنے کی توفیق عطا فرمایا بول کے اس پر اللہ اسے سے خوشی ہوتی ہے ہاں جی اور دوسرا جو ہے کل خیمت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عظیم ثواب اور عجر روزہ دار کو جب ملے گا تو اس دن اس کی خوشی کے کوئی انتہا نہیں رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر عمل کے لیے ثواب جو ہے ہاں جی اس نے بیان فرمایا ہے روزے کے بارے میں فرمایا اصوملی یادیث کرسی بہت مشہور تمام عسمانوں کے پاس ہے اللہ سوملی روزہ خاص میرے لئے ہے وانا عجیب اور میں خود اللہ اس کا جزا دیتا ہوں لیکن حضین کریں میں بہت سی چیزیں ہیں کسی بھی جیسے کہ اسکول کالج میں ہاں جیسے یونیورسٹی میں ایک انعام دیتے ہیں ہاں جی کسی بھی اچھے نمبر لانے والے بچے کو انعام وہی چیز ہے لیکن وہی انعام جو ہے اگر ایک عام ٹیچر دے دیں یا تو پھر اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے لیکن وہی اس یونیورسٹی کی جو ہے چانسلر دے دیں یا صوبے کا گورنر یا وزیر اعلیٰ کے ذیا صدر وزیر دے دیں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس میں بندے کی خوشی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو یقینا جو ہے اور یقیناً جو انعام دینے والے شاخت جتنا بڑا ہوگا اتنا وہ بھی جو ہے اپنی شاست کے حساب سے انعامات بھی زیادہ دیں گے یہ بھی ایک طبیع عمر ہے تو اللہ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہیں اور میری ذات خود روزہ دار کو اس کا ثواب و عاجی دے دوں گا تو یہ زیادہ اندازہ کرو اللہ کریم بادشاہ ہے اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے تو وہ بندہ اور اپنے روزہ دار بندوں کو کتنا وہ اللہ جو عجیب اور ثواب دیں گے یا قیامت ہی میں انسان کو اندازہ ہو سکتے ہیں ہاں جی روزہ دار کے بارے میں خاص ہے فرماتے ہیں قیامت میں جو ہے ایک دروازہ بھیج کا خالص روزہ داروں کے لیے جو فرش روزے رکھتے ہیں اور نفلی روزہ جات بھی رکھتے ہیں جیسے اس ماہ رجب میں ہاں جی خاص طور پر اور شابان میں خاص طور پر ان روزوں کو اہمیت دے دیں شریعت میں سنت رکھا آ تو ایک دن میں انسان کو نصیب ہو اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا تو لہذا جو ہے روزہ بہت ہی ثواب اور عجیب ہاں جی مفرت کے لحاظ سے بہت ہی عظیم ثواب کا مجب عمل ہے روزہ اور پلس جو ہے روزہ اس میں انسان کے لیے جسمانی طور پر بھی بہت ہی مفید سے ہے انسان کے صحت مند کر دیتی ہیں پیاؤل نے فرمایا پیارے نوینسو متص ہو اے میرے امتی روزہ رکھو اور صحت ہو جاؤ یہ بھی آپ کا حدیث مبارک ہے روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ آج کے بہت سے ڈاکٹر لوگ اس نظر پر پہنچے ہوئے ہیں تو آزان گرہ میں روزے کے اہمیت سے کوئی غافل نہیں ہر مسلمان بندہ تو انسان جو ہے کوشش کریں ہاں جی فراس روزوں کے علاوہ بھی کبھی توحق ہو جمعرہ جمعہ اور ارت شابان رضا وغیرہ میں جو بھی ہم سے حسو توحیق ہوتے ہیں وہ ایک روزہ بھی رکھ سکیں تو رکھیں نفلی روزے ہاں جی سنت روزے تاکہ اللہ ہمارے آخرت کا اگر آواز ہو باقی جو ہے روزے کے بارے میں ہم آج کے دس میں جو آیات ہیں قرآن پاک میں روزے کے حکم کے حوالے سے یہی آیات موجود ہے شاست نے وہ تمام آیاتیں یہاں جگہ فرمایا ہے تو قرآن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزہ جو ہے چونکہ اس میں سونی کو جیسے قرآن میں بھی اس کے بارے میں سریع آیات ہے قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اے ایمان والو خطم سیام قطبیک تو وہ عربی زبان میں لکھنے کے معنی میں ہاں جی اور کتبہ لکھا گیا میں ہاں جی تو اور جیسے آپ انگلش بولتے ہیں نا کہ وہ پیشو آشے پیشو آشے، لکھا گیا تم لوگوں پر اور یہ جو لفظ ہے کتبہ عربی زبان میں فرض کے معنی میں آ جاتا ہے قرآن باغ میں اور بھی جگہوں پر آیا ہے تو مراد یعنی فرض کیا گیا ہے تم لوگوں پر روزے کو کا روزے کو سوم شیام جمعہ ہے سوم کے ہاں جی کما جس طرح جو ہے جو قطب و فرض کیا گیا ہے اللہ الزین ان لوگوں پر من قبل لیکن تم سے پہلے یعنی سی بھی معلوم ہے روزہ ہم سے پہلے سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی ممکن دلوں کے لحاظ سے کیفیت میں تھوڑا سا فرق ہو لیکن روزہ ان پر بھی فرض تھا اسی صوم کے نام سے ہی تھا تو کما جس طرح فرض کیا گیا اللہ من قبل تم سے پہلے امتوں پر بھی اور روزہ فرض کرنے کے روزے کے فلسفہ اور حکمت اللہ فرماتے ہیں لال رقوم ترتقوم امید سے تم صاحب تغوا بن جاؤ ہاں جی امید سے تم جو ہیں اہل تغوا بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ کیونکہ عجائن گھر میں روزے کے وساعت اس کی فرض میں اللہ نے تغوا کا ذکر فرمایا کیونکہ روزہ جو تغوا کے من کیا اللہ سے ڈرنا اللہ کا خوف رکھنا اللہ کی عظمت کا احساس ہونا انسان کے دل میں اللہ کے حکم کی پاسداری کرنا کا ما کا ہو تو یہ تغوا روزے میں یہ چیز ہے چونکہ نماز آپ جو ہے آپ جب نماز کا انسان پڑھا نہیں پڑھے ساتھ لینے والے سب کو پتہ چل جاتا ہے اس کو آپ اتنا مافی نہیں رکھ سکتے لیکن روزہ وہ عمل ہے کہ آپ اس کو جو ہے مفی طور پر کھا لیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا ہاں یہ انسان تنہائی میں کھا سکتے ہیں روزہ اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا اس لیے جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کے خوف میں ہی روزہ رکھتے ہیں اللہ کی جو ہے اس بات کو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اگر روزہ کھا دنیا کو تو پتہ نہیں چل رہا میرے رب کو پتہ ہے اس سے تو میں اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا ہاں جی تو صرف اور صرف روزہ مکمل کرنے کا واحد انگیزہ اور وجہ یہ وجہ یہی ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ کا احترام ہے اللہ کے حکم کا احترام ہے اللہ کے نبی کے حکم کا احترام ہے دین کا اس عظیم فرضیت کا احترام اس لیے روزے کو پورا کر لیتے ہیں تو لہٰذا اس میں خالص تغا کے بغیر جو ہے روزہ پورا نہیں کر پاتا لہذا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ یقیناً تغوا کے منزل پر ہے وہ متقین کے زمرے میں شامل ہیں جو لوگ روزے کی پاسداری کرتے ہیں لہذا اللہ نے فرمایا تاکہ تم سچا متقی بن جاؤ ایامان مادور نے کتنے دن رہنا ہے ایامن یوم کی جمع کچھ دن مادور نے گنتی کے وہی رمضان مبارک کا تیس دن یا انہیں دن ہم نے روزہ رکھنا ہے اسی طرح اشارہ گنتی کے چند جن اللہ نے ہمن گان کو مریض پس تم میں سے جو شکل اللہ تعالیٰ کے اسلام کے ہر حکم میں لچک ہے ہاں اللہ تم روزہ رکھو مر جائے تو بھی رکھے سا حکم نے لچک ہے یا پس تم میں سے جو شخص مریض ہو بیمار ہو روزہ نہیں رکھ سکیں اوالا سفر ہی نیا سفر میں ہیں اور تمہیں روزے کے وسائل فراہم نہیں ہے تھکاوٹ ہے بوجھ سے بور ہے پیاس ہے بھوکھ ہے تو پھر فائد دتن تو روزہ آپ افطار کر سکتے ہیں اور پھر گنتی پورا کریں یا منوخر دوسرے دنوں میں رمضان کے بعد دوسرے مہینوں میں آپ روزہ کو پورا کریں ہمارے کے روشنی میں یعنی یہ اجازت ہے اللہ کی طرف سے اگر سفر میں آپ ہے رمضان میں ہے تو روزہ افطار کر سکتے ہیں روزہ افطار کرنا ہمارے فقی میں فرض نہیں ہے تو اس آدمی بھی اللہ فرماتے ہیں، اگر بے تکلیف ہو روزہ افطار یقین اور روزہ افطار کرنے کے بعد جو اگر آپ نے کیا ہے تو گنتی پورا کریں دوسرے دنوں میں سال کے والزین اور وہ لوگ یہاں جو آئے یوتی اس کے اور تمام مفصرین تجمہ کے اللہ یوتی کن یہاں لا مقدر ہے اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی تو وہ کیا کریں تو بیماری کی وجہ سے مسلسل بیماری ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہاں جی بعد میں قزار ہونے کی بھی پوزیشن میں نہیں یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو فد یتن تو اس کا فدیات دے دیں تام مسکن ایک مسکین کو کھانا ایک مسکین کو ایک ٹیم کا کھانا اس لیے مت جو ہے تعریباً آدھا کلو سے زیادہ کھانا ہے تیار کھانا ہے تین پاؤ کے قریب تو تیار کھانا کا اس لیے مت جو دیتے ہیں تین ایک ٹیم کا کھانے کا پیسہ دے دیتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ بولتے ہیں آج کل کم از کم ستر اسی سے اوپر کم از کم سو روپے دے دیں اور سب دے تو اس سے زیادہ بھی دیں تاکہ اس کو روزے کا پورا پورا ثواب اس کو مل جائے جو روزہ نہیں رکھ سکتے اور ایک کھانا دے دیں مسکین کو غریب آدمی کو فرماتے ہمن تتوا آخر پر جو شخص اپنی تتاؤ یعنی مستحبت نفلی اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے اور بخیر اللہ تو وہ اس کے لیے اور بلائے مراد یہ ایک مجھ کھانا دینے کے توقع میں اس سے زیادہ دے دیں مراد ہے ایک مجھ سے زیادہ وہ آپ کو اپنے روزے کے فدیہ دے دیں ہاں جی تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذراہ میں اور بھی زیادہ ثواب اور عجیب اس کے لیے بلائی ہے پھر اللہ رحمتہ لیکن جو لوگ رکھ سکتے ہیں وہ روزہ رکھیں بہانہ تراشی نہ کریں وہ ہاں جی اگر بیماری میں کوئی تکلیف نہیں ہے زیادہ روزہ رکھنے نہ رہنے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو رکھنا چاہیں ہمارے خطرے میں بھی رکھ سکتے ہیں لہٰذا ہاں جی وہ بڑا آردمی میں اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھیں اگر زیادہ تکلیف نہیں ہے تو وہ ان اور یہ کہ تم لوگوں کو روزہ رکھنا خیر الرکوم تمہارے لیے بہتر ہے ان کو تعلوم اگر تم اس کی فلسفہ حکمت کو جانو پھر دوبارہ فرماتی شاہر الرمضان اللزی رمضان کا مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے ان فی الزی جس میں انجل نازل کیا گیا اس میں القرآن و قرآن پاک اور اس قرآن کی فضلت خود الناظ یہ سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے خداً یعنی سراپا ہدایت ہے پوری قرآن ہدایت ہے ہاں جی بشرقہ منتقل ہدایت دینے والی کتاب ہے وہ بینات مین الدا اور اس کتاب کے اندر جو واضح ہدایتیں ہیں ہاں جی واضح آیات ہے مین ہدایت کی تو واضح احکامات ہیں تعلیمات ہیں نشانیاں ہیں ہدایت کی والفرقان اور یہ کتاب حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے فرقان کی معنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی صحیح غلط میں تمیز کرنے والی ہاں جی اور حقیقت جس چیز میں ہے اور جس میں نہیں ان میں تمیز کرنے والی حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن پاک پھر اللہ قرمۃ ہمارے شاہد زمین کو دوبارہ روزے قوم میں بعض تم میں سے جو بھی حاضر ہو مراد یعنی کہ اپنے گھر پہ ہو یہ مراد ہے میرے کو تم میں اشار اشعار ہے اس مہینے میں تم میں سے جوش ہے سم میں حاضر ہے ان کہاں حضرت اپنے گھر پہ ہو سفر میں نہ ہو یہ مراد ہے فل یا تو پر واجو ہے کہ روزہ رکھیں اور تم میں سے جو حضر اپنے گھر پہ ہیں یعنی سفر میں نہیں ہیں گھر والے کے لیے روزہ توڑ جائز ہے لیکن جو گھر پہ ہے وہ سفر میں نہیں ہے وہ روزہ رکھیں فل یا سم ہو پر واجو ہے روزہ رکھیں ہاں جو اپنے گھر میں ہیں۔ اور شہر میں ہے گور میں ہے گاؤں میں ہے وومن کہا نا مریض ہے ہاں البتہ جو شاید مریض ہے نہیں رکھ سکتے ہیں ہاں روزہ رکھیں بیماری اور بڑھ جاتی ہے اوالا سفر نیا سفر میں ہیں مشکلات روزہ رہنا فائدہ پھر گنتی پورا کریں یعنی پھر وہ ابھی روزہ کھا لیں کھا سکتے ہیں پھر گنتی پورا کریں من عیا مین دوسرے دنوں میں سال کے بعد میں رکھتے ہیں جتنا دن قضا ہوا ہے لیکن قضاء واجب ہے رمضان کی فل روزوں کی قضا واجب ہے اللہ رماۃ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتا ہے بھی کو ملوث تمہارے لیے آسانی یعنی بیماری میں روزہ کھانے کا حکم جائز رکھنا روزہ کھا سکتے ہیں سفر میں روزہ کھا سکتے ہیں یہ تمہارے آسانی کے لیے ہے کیونکہ اسلام کے کسی بھی حکم میں ہاں جی سختی نہیں ہے کہ تم مر بھی جاؤ تو روزہ رکھو ہاں جی نہیں آسانی ہے روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں تو رکھیں اگر بیمار ہوا نہیں رہ سکا سفر میں نہیں رہ سکا کھا سکتے ہیں جب میں یوریداللہ چاہتا تو ہمارے ساتھ آسانی یسر ولا یری ڈاللہ نہیں چاہتا بھی کمر عشرا تمہیں تکلیف میں مشقت میں ڈالنا عسر تکلیف مشقت حرج تمہیں تکلیف مشقت اور حرج میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے کسی پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہاں جی آسانی سے رکھ سکتے ہیں تو رکھو اگر کوئی بیمار ہے سفر میں نہیں رکھ سکتے تو خالیں بعد میں قضا کریں ولی تم میرعت اور تم ہی چاہے کہ گنتی کو پورا کریں یعنی جن نے دن کھایا وہ پورا کریں اور رمضان کے پورا محنت پورا کریں ولی تو اللہ اور اس عظیم روزے کی نعمت پہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اس کی قبریائی بیان کریں کہ اس نے روزہ جیسا عظیم حکم ہمیں رکھا ہے اس کے جو کہ ہمارے گناہوں کا بخش سے اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہاں جی ولی تو غبر اللہ اللہ کی بڑائی بیان کریں اللہ مداقم اس عظیم نعمت پر کہ نے تمہیں ہدایت فرمایا والا اللہ تشکرون امید ہے کہ تم سب اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ ہاں جی تو آج کے یہ درجِ نیات کا تجمہ آئندہ انشاءاللہ شاء اللہ آگے اخمت تفصیل سے بیان ہوں گے